بسم اللہ عیسائی جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا تھا کہ یہ شروع عمران شریف گیت تراسی اضاف کے قریباً جو ہیں یہ صرف حضرت سیدنا عیسی الربینہ و علیہ سعت کے متعلق اور نجران کے نسرانیوں کے بارے میں ان کو ان کے عقیدہ اقلیت اور عقیدہ روحیت عیسیٰ علیہ سعود السلام کے تردید کے متعلق نازل ہوئی یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سید اللہ عیسی علیہ نبینہ و علیہ السلام کے متعلق جو ان کا عقیدہ ابنیت و لوحیت ہے اس کی تردید کے لیے یہ مبارکہ نظر فرمائی اللہ تعالی نے الرشا فرما ان نما صلا عیسیٰ عمد اللہ کما صلی اللہ عدم کہ کے بے عیسیٰ علیہ سعود السّلام کی جو مثال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں یہ بھی آدم علیہ السلام کی طرح جیسے حضرت سید اللہ آدم علیہ نبینہ و علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے اسی طرح حضرت سعید علا عیسی علیہ السلام کی یعنی آدم علیہ السلام کی جو ولادت با شادت ہے وہ بغیر باپ اور بغیر ماں کی ہوئی یعنی کہ مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا جو تخلیق کا حال عجیب ہے نا وہ بالکل یعنی حضرت عیسی علیہ السلام کی طرح دونوں کا تقریباً ایک جیسا ہے یہاں لیکن وہاں پہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے یہ آدم علیہ السلام اگر وہ خدا نہیں ہے تو عیسی علیہ السلام کی تو ماں موجود ہے یہ خدا پھر کیسے ہو گئے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم قعال الحکن فون اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ صاحب السلام کو مٹی سے تخلیق کیا بنایا, بنایا بنانے کے بعد فرمایا کہ ہو جا فیاکون تو آدم علیہ صاحب السلام کے اندر روح آ گئی ہیں وہ آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہاں بھی یہی ہوا حضرت سعید اللہ عیسی علیہ سادلام جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے صرف اتنا فرمایا کہ ہو جا تو عیسی علیہ السود السلام پیدا ہوا ہے اور دوسری جو ایک بات قابل غور ہے وہ یہ ہے جیسے حضرت سعید اللہ عدم نبی علیہ السلام آپ اپنی پیدائش کے تخلیق کے ایک ہزار سال تک پورے آپ آسمانوں میں رہے آپ جنت میں رہے اسی طرح کر کے اللہ تبارک وطع نے حضرت سید اللہ عیسی علیہ السلام کو بھی ان کی تخلیق کے بعد یعنی دنیا کے اندر رہنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمانوں میں اٹھا لیا ہے جی آج یہ جو عیسوی سن چل رہا ہے نا دو ہزار بائیس یہ دو ہزار بائیس جو ہے نا یہ حضرت سلمہ عی علیہ صحت کی ولادت سے چل رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ دو ہزار دو سو سال جو, جو چل رہے ہیں سارے آگے اتنا بھی چل رہا ہے سن سارا یہ سارا حضرت سدمہ عی سل سید اسلام کی ولادت سے چل رہا ہے سمجھا ہے نا مسئلہ دو ہزار بائیس دو سونی تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یعنی آسمانوں پہ رکھا ہوا ہے وہی وہ پہ آپ تشریف فرمائے حضرت سلیم علیہ علیہ صاحب السلام جب اللہ تبارک و تعالی کی مرضی منشا ہوگی اس وقت آپ دنیا میں تشریف لائیں گے جی پھر آ کر آپ یعنی کہ دین حق کا کام کریں گے پھر آپ کی وفات ہوگی پھر آپ کی تدفین ہوگی جس طرح حضرت تعالیٰ علیہ السلام کا ہوا آپ جو ہیں وہ پیدائش کے بعد آسمانوں میں رہے جنت میں رہے وہاں سے پھر واپس آئے ہیں جی پھر ان کے بچے ہوئے پھر سارے نظام ہوئے پھر ان کی وفات ہوئی پھر تلفین ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی مثال علیہ السلام کی مثال جو وہ بھی آدم جیسی ہے جی اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرمایا الحقن ربی کا میں یہ حق جو ہے یہ تیرے رب کی طرف سے ہے یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے یعنی آدم علیہ ساطلام کے بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا یہ بھی حق ہے یہ بھی ربطع کی طرف سے ہے اور عیسیٰ علیہ ساطلام کے بغیر باپ کے فقت ماں سے پیدا ہونا اور ربت و تعالیٰ کے حکم مبارک پر پیدا ہونا و نے الحق یہ بھی تیرے رب کی طرف سے حق ہے ٹھیک ہے نا جی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام مخاطبین کو فرمایا فلا تک مین کہ تم اس معاملے میں شک میں مبتلا نہ, میں میں نہ یعنی واضح طور پر دیا. فلا تکم من آدم علیہ السلام کی تخلیق کے معاملے میں شک میں پڑنے اور نہ ہی عیسائی کے معاملے میں شک میں پڑھنے آگے دیکھے جی تو عام مسئلہ بیان ہو رہا ہے کیونکہ جب کوئی بات بحث سے نہ سلجائی جا رہی ہو تو اس کا آخری حل جو ہے وہ مباللہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مبالہ ہوتا ہے مبالہ کیا ہوتا ہے جی دو بندے جن کا آپس اختلاف ہوا ہے کسی مسئلے پر لیکن یہ ذہن میں رہے وہ مسئلہ جو ہے نا وہ قطعی ہونا چاہیے جیسے یہ مسئلہ قطعی ہے وہ وہی سے ہم خدا مانتے تھے یہ عقیدہ تو عید کے منافی ہے اور یہ عقیدہ قطعی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد نہیں اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے ہر طرح کے رشتے سے پاک ہے یہ عقیدہ توحید ہے اور یہ عیسلام کو منافی ہے،, ہے بیٹا ماننا تو ماننا پڑے گا تبارک ہر چیز سے پاک ہے سمجھایا نا مسئلہ تو اس طرح کر کے یہ عقیدہ کتری ہے اور اس طرح حضرت عیصع کے لیے علوحت کا ماننا وہ سالس سال صلاثہ کہتے تھے یہ بھی عقیدہ قطیہ کے خلاف ہے عقیدہ قطیہ کیا ہے کہ غلط مارک وطالیہ وحد اللہ شریک ہے کوئی دوسرا ہے ہی نہیں کل حل و حد پوری سورہ اخلاص ہی تو ہی پر مشتمل ہے جی صرف, صرف سورہ اخلاص سے یہ حد الصارہ سب کی تردید ہو جاتی ہے جی جتنے بھی ایسے فرقے ہیں جو جناب کسی کے لیے الوحیہ ثابت کریں گے جو بھی ثابت کرتے پھریں سب کی تردید صرف اور صرف سور اخلاص سے ہو جاتی ہے تو خالق اور مالک نے اپنے حبیب قیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی مبالے کی کہ آپ انہیں کہیں کہ ہم مبالہ کر لیتے ہیں آخری بات آخری حال یہی ہے کہ آپ آ جائیں مبالہ کرتے ہیں اور عقیدہ کا تو ہے کیا ہے عقیدہ کا تو ہے لیکن معذرت کے ساتھ آج کے دور میں جو لوگ ہمارے کرتے پھرتے ہیں کئی مولوی کرتے پھرتے ہیں وہ ضنی باتوں پر مبالے کرتے پھرتے ہیں سنمی باتوں پر یعنی جن کی کوئی وہ بکت ہی نہیں ہے اتنی ان باتوں پر یعنی جن کو اتنا یعنی کہ حیثیت نہیں دینی چاہیے جن مسائل میں اتنا پڑھنا ہی چاہیے یعنی جن کا تعلق جو ہے وہ اتنے یعنی کہ قطعیات کے ساتھ ہے ہی نہیں ان مسائل میں مبالے کرتے پھرتے ہیں آگ میں بڑھ گئے جی کس بات پر بڑھ گئے جی غیر بھی کریں ہے یا نہ ہے اس بات پر آگ میں چلے گئے کیوں بھائی چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر جناب آگ میں داخل ہو رہا ہے ہر دوسرا چوتھا بندہ جناب یہاں پہ وہ جناب مجاہد جی اسلام بڑھنے کو تیار بیٹھا تو یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں قطعیہ کے علاوہ کسی مسئلے کے اندر مبالہ کرنا جائز نہیں ہے وہ مسئلہ جیسے آکال صحت السلام آخری نبی ہیں یہ عقیدہ کتریا ہے جس میں دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی ہاں اس پہ ہو سکتا کو بلائے آ تو بھی آ میں بھی آتا ہوں اور کیا کریں دعا کریں رب تبارک و تعہ کی بارگاہ میں وہ یہ طریقہ آگے آ رہا ہے اسی میں یہ ملازم فرمائیں اللہ تعالیٰ نے ربت تبارک و تعالیٰ نے حبیب پیارے آپ کے پاس صحیح علم آنے کے بعد بھی کوئی سے جھگڑے. کے ساتھ جھگڑے. یہ جھگڑا کس بات میں ہو رہا ہے رفتار کی توحید کے بارے میں اور یہ بھی غیر میرے علیہ السلام کو خدا مارنا جو ہے نا یہ ان کی علوم شام پر گارد نہیں کرتا یہ بھی ان کی دوساخی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اللہ ماننا جو ہے نا کسی نبی کو بلی کو یہ تو اس کے لیے ثابت کرنا رب عالیہ کی تو گستاخی ہے یہ اس رب تعالیٰ کے پاک بندے کی بھی گستاخی ہے کیونکہ رب بارک و تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں نا ان کے لیے سب سے بڑا ٹائٹل سب سے بڑا عنوان سب سے بڑی شان ان کی رب کا بندہ ہونا ہے رب کا بندہ ہونا, کا بندہ ہونا اس میں شان ہے الہ انہیں شان نہیں ہے یہ ان کی بی گستاخی ہے سمجھا مسئلہ جھگڑے تو فکل آپ اسے فرما دیں تعالو ندعو آ جاؤ, آ جاؤ. ہم تمہارے ساتھ ہم ایک دوسرے کے خلاف دعا کرتے ہیں نہ تو ابنانا اب ہم بھی اپنے بچوں کو بلاتے ہیں آپ بھی اپنے بیٹوں کو بلائیں ہم بھی اپنی بیویوں کو بلاتے ہیں آپ بھی اپنی بیویوں کو بلائیں عورتوں کو بلائیں وانفوسو نا وانفوسو ہم بھی اپنے آپ کو لے آتے ہیں تم بھی اپنے آپ کو لے آؤن اب تل پھر ہم مبالک کرتے ہیں کیسے فنج اللہ یہ بیٹھ کے دعا کریں گے تم بھی دعا کرنا ہم بھی دعا کریں گے یا اللہ ہم میں جو جھوٹا ہے اس پر لانت فرما اسے تباہ برباد کر دے اسے ضلع کر دے یہ دعا کریں کر یہ جب آقا علیہ صحت اسلام نے انہیں فرمایا انہوں نے تین دن کا وقت مانگا وہ کئی دن سے آ کے ٹھہرے ہوئے تھے مدینی میں نجران کی نسرانی کئی دن ٹھہر رہے انہوں نے کہا جی مزید میں تین دن کا وقت ہے ہم اس مسئلے پہ غور کریں ان کا جو ایک عاقب نام کا پادری تھا وہ معاملہ فام تھا اس نے کہا سنو تمہیں پتہ ہے کہ یہ سچے رسول ہیں ہمیں اپنی مادیت پسندی جو ہے اس نے ہمیں روک رکھا کلمہ پڑھنے سے اب یہ نہ ہو کہ ہم ان کے مقابل کھڑے ہو جائیں اور یہ ہمارے علاقہ دعا دعا کر دیں دعائیں جلال کر دیں ہم پر لانت بھیجیں اور ہمارا بیٹے خرق ہو جائے یہ وہ سمجھ گیا تھا اچھا ادھر کیا وہ تین دن کا وقت ہوا تو پریماں علیہ صاحب السلام تشریف لائے ہاں کل السلام کے ساتھ رہے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن حسین ہے اور حضرت سعید کینات فاطم الزار ردی اللہ تعالیٰ تشریف لائے انہیں بھی کہا کیوں آ کرف کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ بربادی کی دعا کرے گا ہلاکت کی دعا کرے گا یا اسے پتا چلے کہ باہر جہاں گولی چل رہی ہے اور حملہ بھی اس کے ہونے والا ہے تو وہ خود تو باہر جائے گا لیکن اپنے بچوں کو نہیں جانے دے گا اپنی عورتوں کو پیچھے رکھے گا ہوتا یہ نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ معاملہ کو پختہ کرنے کے لیے اور حق کو واضح کرنے کے لیے کبایا کہ بندہ جب یہ دعا کرے کہ تباہ و برباد ہو جائیں جو جھوٹے ہیں تو عقل صاحت الشم رقبار کو تعلق نہ ابھی پہلے آپ ان کو بھی لے جائیں اپنے گھر والوں کو بھی اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں امام حسن حسین بچے تو بچے امام حسن حسین ان کو بھی عقل صاحت الشام ساتھ لے کر گئے تاکہ معاملہ جو ہے وہ پختہ ہو جائے ایک بار جو بھی آج معاملہ ہے سارے کا سارا حل ہو جائے اس لیے بھی اور جیسے ان کی نگاہ پڑیاں یقین ہو گیا ہے آج اگر یہ دعا کر لیں گے کہا پادری نے جو قوم اپنے نبی کے مقابلے میں مبالہ کرنے کے لیے آئی ہے نا پھر نبی تو بچ گئے انہیں تو رک دفے معمور تھے تو وہ مبارہ کرنے لیے جو لوگ آئے ہیں نہ ان کے بوڑھے بچے ہیں نہ ان کے بچے پھر جوان ہو سکتے ہیں یہ وہ بھی مر گئے انہوں نے یہ دیکھتے ہی آسات اسلام سے مسالت کی کہ ہم ذمہ بن کے رہیں گے جو بھی جیزیا وغیرہ ہوگا وہ ہم آپ کو دیں گے کریمہ کلِ صدر السلام بھی اللہ فرما لی عاقل صد السلام علیہ شاہ فرمایا میں کہ اگر یہ لوگ آئے مبالا کر لیتے تو میں ان کے علاقے میں اتنی تباہی یاتی پورے نسرانی مر جاتے عاقل السلام ان کے درختوں پر, پر پرندے بیٹھے تھے نا وہ بھی مر جاتے आ, یہ علیہ صدل نے شاہ فرمایا میں کہا آج اگر ہم دعا یہ کر دیتے نا تو ان کچھ بھی نہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبالے فرمایا تو وہ مبالہ جو ہے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے یہ ایک احقاق کے حق کے لیے اور اب باطل کے لیے ایک ایک ایسے سمجھے یہ بھی ایک مارکہ تھا جیسے کریمہ وہ تشریف لے گئے بدر تشریف لے گئے یعنی وہاں جا کے تلوار اٹھانی تھی اور یہاں آ کر علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کرنی تھی جی وہ بھی سامنے آئے یہ بھی سامنے آئے اور آج یہ جس نے مبالا جو ہے نا یہ مناتے ہیں رفظ وہ اس سے ثابت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جی اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی تعالیٰ خلیفہ بلا فاصل ہیں کیا ثابت کرتے ہیں آپ خلیفہ بلا فاصل ہیں اور بھی بڑی باتیں ثابت کرتے ہیں کہتے ہیں جی کبا کہ ہم اپنی خواتین کو لے آتے ہیں تم بھی لے آؤ کہتے ہیں عقالیہ السلام حضرت فاطم وزارہ کو لے گئے باقی بھی اگر تین ہوتی جیسے خال سنت کہتے ہیں آقلِ شام کی چار بیٹیاں ہیں اگر آکال شام کی باقی تین بیٹیاں بھی ہوتی عقالِ انہیں بھی ساتھ لے جاتے حد و خاتمہ گزارہ کو لے جائے مطلب یہ کہ ہے یہ اب ان اہم کو سے کون پوچھے کہ وہ تینوں جو ہے وہ وفات پا چکی تھی این وہ تینوں وفات پا چکی تھی پہلے ہی مبالغ سے پہلے تینوں کی وفات ہو چکی تھی مختلف اوقات کے اندر اے تو پھر آکر اکلے سے جامعہ کیسے ساتھ لے جاتے یہ بھی تو بتائیں اور پھر ان امکوں کا یہ کہنا انف صلاح سے انف صلاح سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا وہ عقلیہ صاحب السلام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آقل صاحب السلام کا نفس ہے آقلِ صاحب السلام کا نفس مطلب حضور کی ہی جان ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ہر معاملے میں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ حق بنتا ہے تو مولا علی کا بنتا ہے کیونکہ حضور کی علیہ السلام ایک جان ہے اور آقا علیہ السلام کی ہی جان مولا علی رضی اللہ عنہ نفس ایک ہی ہے السلام کر مولا علی کا بھی ہم کہتے ہیں خدا کے بندے تم کیسے یہ بات کہہ رہے ہو है? اگر ایک ہی ہے آقا مولا علی رضی اللہ تعالی فرد واحد کا ذات واحد کا ایک ہی نام ہے تو پھر حضرت سیدا کے نات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی کے ساتھ نکاح کیسے جائز ہو گیا مسئلہ تو ذاتیں مختلف ہوئی ہیں یہ تو عام لوگ ہیں یہ جو نوزم اللہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ امین نے ساتھ جبری کو دھوکہ لگایا دھوکہ تو تمہیں لگا ہوا ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جبریل امین کو یہ بھائی لے جاؤ اور جا کر علی کو دیا کہتے ہیں آگے آ کے جبری المین نے رسول اللہ علیہ السلام سے ایڈریس پوچھا علی کا اے تو آک علیہ السلام نے نبوت ہوں سے لے لیجیے تو یہ کون سی نبوت ہوتی ہے بھائی کوئی بھی چھین لے عجیب آمکانہ سوچ ہے عجیب بے والی فکر ہے رب تبارک وہ تعالہ نے تو یہ اس سارے مبارکہ سے عجیب عجیب مسائل نکالتے ہیں اور آج جو ہے وہ جشن مبالا مناتے ہیں وہ صرف مبالے تک ہی جشن تک ہی کھڑے ہیں سارے ہر چیز کا جشن نکال لیا پیر کے مرنے کا فائدہ ہونے کا اور آگے کچھ دیر گزری تو پیر کے خطرے کا بھی جشن منائے گا یہ لوگ جیسے یہ کر رہے ہیں ہر پیر کا جشن منایا جانے لگا ہر پیر کا برتھ منایا جانے لگا یار خدا کے لیے کوئی اور کام بھی ہے اس دنیا کے اندر لے کے نام ہے حسین حسین علی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں ان کے مقابلے کے اندر اور یہ کو بات تھوڑی چھوٹی نہیں ہے کہ وہ ہی کھڑے ہو کے یہ دعا کریں جو اتنا برباد ہو جائے بتائیں اور اس سے کتنا حق واضح ہوتا ہے اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ قریم آکا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گئے تو نسرانی جو ہیں وہ سارے کے سارے بیدک کے وہاں سے ان کے پاؤں تک کھڑ گئے انہیں یقین تھا اپنے جھوٹے ہونے کا کیونکہ وہ آسمانی کتابیں جو ان پر نازل ہوئی تھی ان سب میں پڑھ چکے تھے آق علیہ السلام کے اسفاف شریفہ اور واضح طور پہ یہ سعلی صدلام کی وصیتیں ان کے دیے ہوئے احکامات ان کے پاس موجود تھے کہ نام علمبیا علیہ صدلام کے اساف شریفہ یہ ہیں اور یہ یہ آک علیہ کی نعت ہے اللہ تعالیٰ نے تورات میں پاتے ہیں اور حیران کن بات یہ ہے اللہ تمہارے کو نے خود قرآن ان کی مثال پھر کی مثال بھی رب نے بیان کی ہے مطلب آسمان سے دو فرشتوں پر اس طرح ہاتھ رکھا ہوگا دو چادریں پہنی ہوں گی سفید رنگ کی اور ان کے جسم مبارک سے بالوں سے پانی تک نیچے اتر رہا ہو جیسے بھی گرا نا ان کے جسم سے। حضور نے کہیں جب وہ خود جناب میدان مبارک میں السلام پوچھتے ہیں وہ پیچھے کھڑے ہو یہ کیا آکل علیہ السلام جو ہیں یہ سچے نبی اور رسول ہیں ہم اپنے مادی مفادات کی وجہ سے ہم مادیت کی وجہ سے ہم ان کا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہم جھوٹے ہیں یعنی اٹھنا ہو گیا سمجھ آ انہیں کہ ہم جھوٹے ہیں اور ہمیں یہ اقدام نہیں کرنا چاہیے کٹ ہوتی باس مباحثہ مناظرہ مجادلہ مقابلہ وہ ہم کرتے رہیں لیکن یہ ہم نہیں کر سکتے یعنی اس طرح ہم نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اب بتائیں بھائی یعنی اس سے ثابت ہوا کہ وہ نسرانی بھی سمجھ گئے تھے نبی کے مقابلے میں نہیں آنا نبی کے مقابلے میں نہیں نا ہم جھوٹے پیچھ جاتے ہیں لیکن آج کل کے لوگ جو حکامات دینی پر اعتراض کرتے پھرتے ہیں اکامات کرتے کیا یہ نبی کے دروازے پہ نہیں چڑھ گئے نبی پر اعتراض کرنے کے لیے بتائے نہ قرآن کے مقابل نہیں آ وہ پھٹ نہیں گئے ان کا آج ایک ایک بات پہ اعتراض کرتے ہیں نوز بلیک خالق اور مالک نے ارشا فرمایا جی دیکھیں اس سے یہ بڑا اہم مسئلہ یعنی ثابت ہوتا ہے کہ عقیدے کی بات آئے تو قریمہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو بھی ساتھ لیا آتے ہیں عقیدت تو عید کی بات آئے تو آقا علیہ السلام اپنی شہزادی حضرت سیدہ کہنا فاطل مزہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی لے آتے ہیں ساتھ ہیں یہ عقیدہ توحید کا دفاع ہے عقیدہ توحید کی حمایت ہے لیکن آج بتائیں نا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو عقیدت و کے لیے کھڑے ہیں نکال نہیں مانتے تھے اللہ تعالیٰ نے تین سو نو سال میں رکھا میں جب یہ باہر آئیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ جناب واقعی مرنے کے بعد بندہ اٹھ سکتا ہے یہ تین سو نو سال اتنا بندہ رہ نہیں سکتا ایک جگہ پڑھ رہے بغیر کھائے پیے پڑ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو رکھ سکتا ہے زندہ سلامت اللہ تبارک و تعالیٰ باقی مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے خالق اور مالک ہے اس کی قدرت ہے لیکن ہوا کیا اللہ تعالیٰ نے پہلی فرما دیا ہمارا کہ وہ جھگڑنا شروع کر دیں گے پانچ بندے تھے چھٹا کتا تھا چھ بندے تھے ساتواں کتا تھا ان کی بات کتب ہی ہوئی ہے جس مسئلے میں الجھنا چاہیے تھا انہیں جس مسئلے کو جس مسئلے کو سلجھانے کے لیے سارا واقعہ پیش آیا اسے چھوڑ کر کے اس وقت توجہ نہیں کی ان کی وہ پانچ بندے چھٹا کتا چھ بندے ساتواں کتا بتائیں میں کہہ دوں قسم خدا کہ یہ بھی قوم کے لیے عذاب ہے رب سمجھانا چاہے لوگ نہ سمجھیں رب سمجھانا چاہے لوگ نہ سمجھیں اور یہی آئے دوبار کا اس سے اس ایک اہم مسئلہ ثابت ہوتا ہے عقیدت توحید کے لیے آسام تشریف لے گئے عقیدت توحید کے دفاع کے لیے اور رب کے نبی کی ذکر دفاع کے لیے کیونکہ ان کو الہ علاقہ یہ سلام کی کیا ہے کیونکہ ان کو ان کے متبعے قرب بارگاہ بار خدا بندی سے گرانے ہیں یہ یہ ان کی تو ہی نہیں سلام کی انہیں خدا کہنا انہیں ان کے لیے الوحیت ثابت کرنا الوہیت استقار ماننا ان کے لیے تو یہ رقط بارے کو تارا کی توحید کے دفاع کے لیے اور رب رفتع کے پاک پیغمبر اس سارے سید وسلام کی عزت و نیم نموز کے دفاع کے لیے عقل ہم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر اور اس پوری آیت سے ہمیں نکالا کیا ہے ایک جشن منانا جی بھنگڑے ڈالیے جلوس نکالیے جوس پیے بس اور اس کے علاوہ کیا ہے جی وہ جناب یہ مولانی رد اللہ خلیف ربلا فضل اور آکل صدوسام کی ایک بیٹی ہے جی بس یہ کیا نکال رہے جس بات کی طرف رب لے جانا چاہتا ہے جس بات کی طرف امام الانبیاء ہم تو شیف لے جائیں جس بات کی طرف کریم آ کر ہم اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں اپنی پیاری شہزادی جنتی خواتین کی سردار سیدہ کہنا رضی ہے اللہ تعالیٰ کو آ کر ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں اللہ اللہ اور تم اس سے نکال کیا رہے ہو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی مار نہیں ہے نت اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا لہ الفص الحق میں کہ یہ حق کا قصہ ہے یہ کیا ہے یہ حق کا قصہ ہے خبردار اللہ کے علاوہ کوئی لا نہیں ہے ہاں اللہ کے علاوہ کوئی بادل نہیں ہے باس اتنے دنوں کا مجادلہ مقابلہ کرنے کے بعد اتنے دنوں باس کرنے کے بعد ہر دھرمی کے مظاہرہ کرنے کے بعد فا ان تبلو اگر یہ جاتے ہیں تو جانے دیں گے اب انہیں مزید نے سمجھایا سمجھا لیا آپ نے ان کو بہت آپ ان کے پیچھے آپ بالکل آپ ان کی طرف توجہ نہ دیں تعالی نے تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے فسادی لوگوں یہ اصول ملا جب رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے ابیب کیا ہے آپ نے سمجھا دیا ہے اتنی آیتیں پڑھ دی ہیں نے یہ تراسی آیتیں میں نے بیان کی تھی نا ابھی تک باسٹھ آئے تو ہی ہیں تریسٹھویں آئے ابھی آنی ہے تو رب تبارک کو نے فرما دیا حبیب پیاری انہیں جانے تھے فائن کبل اگر منہ پھیرتے ہیں نا انہیں جانے تھے تو بتائیں بھائی آج جو لوگ اتنے الجھے پھرتے ہیں ایک ایک مسئلے کو لے کر آج سو سال ہو گیا جناب چھوٹے چھوٹے مسالے کو لے کے اسی میں سر پھنسائے بیٹھے ہیں تو بھائی کیا خیال ہے تمہیں یہ حکم سمجھ نہیں آتا رفت بار کو کا کچھ دن وہاں رہے رب تعلق نے آپ کو اور کام بھی بہت ہے آپ کو اور کام بھی بہت ہے آپ کا منت جو ہے نا وہ ہے نے صرف پہ تھوڑا زور لگانا ہے سارا آپ ان کو ہیں دفاع آگے بڑھیں اور اسی طرح آج ہم آج کی جو مرغی بیٹھے ہیں نا چار ہم انہیں بھی کہتے ہیں خدا کے لیے جو مرے ہوئے سانپ ہیں نا انہیں کے پیچھے نا پڑے رہے ہیں آج اتنے اتنے بڑے فکنے اٹھے کھڑے ہیں کل جو جمعے میں بات کیا تھا آپ نے سنی ہوگا کیونکہ ہاں ہے انہوں نے ریکارڈنگ بھیجی تھی. کتنا بڑا فتنہ اٹھنے جا رہا ہے چاہتے ہیں. اور اتنے سارے مسائل مولوی کو پتا ہی نہیں ہے کل جمعہ چومے کے بعد ایک مولوی صاحب کو میں نے فون کیا وہ ادھر کدھر کے مسائل پڑھے اُلتے رہتے ہیں میں نے کہا جی آپ کو یہ پتہ ہے اس مسئلے کا کہتا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کہا بتائیں بھائی جب امت کے اوڑا ماں سرکردہ لوگ جو ہیں وہی فتنے سے آگاہ نہیں ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہاتھ ہونے والا ہے تو بتائیں اسے ہم کیسے مانیں وہ پیرے طریقت نہیں ہو سکتا نہ راہبر شریعت ہو سکتا ہے بھائی راہبر جو گھر کا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے نا آپ تھوڑی سی بات بتائیں یہ پاکستانی فوج ہے نا ان کے ذمے نے پاکستانی سرحدوں کا خیال کرنا اگر پاکستان میں باہر سیال کو حملہ ہی کر جائے اور یہ کہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تو بتائیں کون انہیں خیر خواہ مانے گا اپنا کوئی مانے گا خیر خواہ کوئی بھی نہیں مانے گا بھائی یہ علماء جو ہیں نا یہ مشاعر یہ دین کی سرحدوں کے چوکیدار ہیں اور جس چوکیدار دار کو پتہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے بتائیں وہ چوکیدار ہے وہ تو ٹھگ ہے پھر وہ تو خائن ہے پھر اس نے رسول اللہ علیہ السلام کی امت کے ساتھ کی ہے ہر طرح کے نظرانے بٹورے ہر چیز بٹوری ہر چیز لے گئے ابھی آپ جا کے دیکھے دادا صاحب رحملے کے پہ کروڑوں روپئے کی سجاوٹ ہو رہی ہے کہ وہاں پہ مولوی آ کے بڑھ کے مارے گے دائیں بائیں گے ادھر ادھر کی فلانا دمکانا ہے ہو ہے ایسے ہے لیکن جو مسائل اس وقت جس ناسور کا سامنا ہے امت کو اس یعنی جو فطرے جس فطرے کا سامنا ہے اس سے انہیں آگاہی نہیں ہے اس سے انہیں اگائی تک پتہ تک نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والے ابھی کل ایک بہت مدرسہ ہے بہت بڑا مدرسہ ہے اس کی طرف سے تقریر لکھ کے دی جاتی ہے پورے یعنی کہ ان کے پڑے ہوئے موروں کو بھی یہی تقریر کرو لاکھوں پڑے ہوئے ان کے مدرسے کی لیکن سوچ یہ ہے کل جو انہوں نے تقریر لکھ کے دی ہے نا وہ تقریر تھی اولیاء اللہ کی شان اولیاء اللہ کی شان پہ بتائیں بھائی جب امت کا ایمان ہی لوٹا جا رہا ہو وہاں بیٹھ کے تم لوگوں کو کرانتا سناؤ کیا بنے گا تمہارا ایک انتہائی دل آزار باتیں ہیں یہ دل کڑتا ہے ہمارا یہ باتیں سوچ کے یار آخر ہم لگے ہوئے کس طرف ہیں ہم قوم کو کس طرف لگانا چاہتے ہیں اب وہ بیٹھ کے جناب ممبروں پہ جھوٹی موٹی کرامتے گھر گھر کے سنائیں گے لوگوں کو جھوٹی کرامتے پڑھ کے سنائیں گے لوگوں کو یہی پہ ایک بہت بڑا عالم ہے لاہور کا ہی اس نے مجھے بیان کیا میں ملنے گیا بڑا عرصہ پہلے کی بات ہے تو مجھے کہنے لگے جی ننخواہیں کے کچھ لوگ میرے پاس آئے مجھے کہنے لگے ان کا کوئی بزرگ فوت ہوا تھا مجھے کہنے لگے جی بزرگ ہمارے فوت ہوئے ہیں تو آپ اپنا کرامتیں لکھ دیں ان کی اور کچھ چیزیں جمع کر دیں ان کی سیرت پر کہتے میں نے کہا میں نے تو کرامت ان کی ایک بھی نہیں دیکھی کہتے ہیں اچھا چلو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہتے ہیں پانچ سات دن کے بعد پھر واپس آئے دربار سے کتابیں لے آئے تھے کچھ کرامتوں کی دربار سے مارکیٹ ہے نا وہاں وہاں سے کتابیں لائے تھے کرام تم انہوں نے کہا یہ کتاب ہے یہ کتابیں ہیں ان میں سے آپ نا کرام پہ کچھ لکھ کے نا ہمارے دادا کے کرم اس کو اس نے کہا جہاں جنگل لکھا وہاں شہر ڈال دیں جہاں کتا لکھا وہاں بگہ ڈال دیں جہاں پہ جناب وہ مردہ زندہ کرنے کی بات ہو وہاں پہ آپ کھوتا زندہ کرنے کی بات لکھ دیں کہ ہمارے باپ نے کھوتا زندہ کر دیا انہوں نے کہا بس تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ آپ یہ کرام پہ لکھ آج حیران پہ چلے جائیں وہاں ایک دیوار ضرور کھڑی ہوگی یہ کیا ہے جی یہ جی بزرگوں کے جی چھوٹے بیٹے نا سارے شادی پہ جانے لگے اسے نہیں لے کے جا رہے تھے. تو کہا میں نے بھی جانا ہے انہوں نے کہا ہم نہیں لے جاتے اس نے یہ دیوار پہ بیٹھا اس نے دیوار کو کس ماری اس نے کہا چل بھائی दीवार دیوار بہت پڑی میں نے کہا تم تو بڑوں کو اس زیادہ کہہ رہے ہو کہ باقی سارے جا رہے ہیں چھوٹے تو چھوڑ کے جا اور یہ پڑھ پڑھ کے پرسوں والے دینے کے موریہ صاحب کہنے لگے کہ جی اوس پاک کی کرامت جو بیڑا تارنے والی ہے بلے آرمی والا جو بلے دانا تو ڈبی ہوئی تر جائیں گی یہ کرامت میں نے کہا یہ تو ہے ہی جھوٹی یہ تو ہے ہی نہیں کہیں بیڑا تار کے کہاں لکھی ہے بتاؤ کسی بوت پر بندے نے لکھی ہو دکھا دیں ہمیں ایسے بول بول کے جھوٹ کیا خیال ہے یہ جھوٹی باتیں بزرون بتر منسوخ کرنا یہ گساخی ہے ان کی جھوٹی باتیں منسور کرنا بزرون بترا یہ بھی گساخی ہے ان کی اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں سید ازار علی شاہ راہم اللہ امام اللہ آم کے خلیفہ ہیں ان کا فتح میرے پاس موجود ہے اس میں انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا کوئی مردہ چند نہیں کیا رضی اللہ عنہ اور نہ ہی ایسی کو بات بیڑی والی کشتی والی بات ہے ایسی انہوں نے کسی موت پر بندی نہیں لکھی یہ ہوائی باتیں لوگوں نے اڑا رکھی ہیں اور آپ خود غور کریں اسی شیر پہ ایک معنی گزاری بیڑی ڈٹ گئی سونے سارے آپ نے گھر جا کے بھی پکا بتائیں یہ ہے حوس پاگ نے کہا جا کے گھر بھی پکا تیری پیڑھی بار آ جائے حوص پاگ نے یہی کہا ہے اگر بل فرد مان بھی لیے جائے کہ یہ قصہ سچا ہے تو یہی کہا ہے وہ اور کہیں کہ وہ یہ بنا پھرتے ہیں جی یہ دربار ہے نا یہاں پہ گجرات میں شاہ دولہا وہ دولا شاہ جی کو کہتے کہتے وہ شاہ شاہدولہ ہے اصل میں کہتے ہیں یہی ان کا بیڑا ڈوبا ہوا تھا تو وہ حضرت حوص نے تارا تھا میں نے کہا یار اکیلا اس کے مزار بنایا ہے باقی جو بندر تھے وہ کبھی بناتے کہ نہیں جو ساری بارات ہے نا سب کا تارنا چاہیے تھا تو یہ کیا تم نے صرف ایک بزرگ کا مزار بنایا باقی کسی کو بھی نہیں بنایا اللہ تبارک و وطالیہ سمجھتا فرمائے خالق اور مالک نے شاہ فرمایا فین طلّین اللہ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ میں ابھی پیارا کریے منہ پھیرے نہ آپ انہیں چھوڑ دیں فعین <بِالْمُفْسِدِين> اللّہ علیم بالمف اللہ تبارک تعالی فسادی لوگوں کو خوب جانتا ہے اس سے یہ واضح باز واضح ہو گیا کہ فسادی لوگ ہیں امت میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں دو واٹس ایپ کے گروپ بنا کر ان کی دین کی خدمات صرف ہی ہیں علماء سے کر رہے ہیں علماء حق کا سے جو حق بیان کرتے ہیں وہ فسادی لوگ ہیں ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم ان سے پرے ہو جائیں ان کی باتوں میں نہ پڑے ان کی باتیں نہ سنیں ان کی باتوں کو دل میں لائیں اپنے دل کو افسردہ نہ کریں آپ کا کام جو ہے نا منج کا آپ وہی کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق تفریح